الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فصل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون صدق کہا تم کتنے ٹھہرے ہو زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تو کہنے لگے آخرت میں یہ کافر کہ ہم ایک دن ٹھہرے دنیا میں یا دن کا حصہ بے شک جو گنتی کرتے ہیں ان سے پوچھ لو حکم ہوا ٹھیک ہے تم دنیا میں تھوڑا سا ٹھہرے ہو اگر تم جانتے ہوتے آخرت کے مقابلے میں دنیا تھوڑی تھی اف حسب انما خلقنا تم آپ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ تمہیں ویسے فضول پیدا کیا گیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے بس اللہ تعالی بلند و بالا ہے جو بادشاہ ہے برحق ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اور وہ عرش کریم مکرم معظم عرش کا رب ہے وہ نہیں یدو معاملہ لا برہان اللہ ہوگا جو شخص بھی اللہ کے ساتھ دوسرا الہ شدید کرتا ہے اس کے پاس کوئی کلیم نہیں ہے ان نما حساب ہو ایسے شخص کو اپنے حقیقی رب کے سامنے حساب دینا ہوگا اور کافر لوگ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے مخاطب آپ یہ پڑھیں اے میرے رب میری مخصوص فرما اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اچھا رحم کرنے والا ہے کل گزشتہ صبر کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نیک بندوں کو اچھا बदला دوں گا دنیا میں کافی لوگ نیکوں کو دیکھ کر ہنستے رہے اور یہ صبر کرتے رہے نیک لوگ اس کے بدلے میں ان کو اچھا بدلا دوں گا جنت دوں گا ان سے راضی ہو جاؤں گا اور یہی لوگ کامیاب ہے یہ کل کے سبق کی بات ہے آج کے میں مخاطب آخرت میں کفار ہیں کافروں کو یہ فرمایا جائے گا کہا جائے گا کم لبس تم فی الض عادت کہ تم دنیا میں کتنے ٹھہرے ہو سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تو وہ دنیا کی زندگی بھول جائیں گے کہیں گے ایک آدھے دن نہیں ٹھہرے ہیں ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے ہیں یہ کافروں کی بات ہے حدیث میں جناب لذیذ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی ایش میں آرام میں راحت میں گزاری ہوگی کافر ہوگا حکم ہوگا کہ اس کو صرف جہنم کا دروازہ کھول کے دکھا کے واپس لے آؤ تو ایسا کیا جائے گا جس شخص نے پوری زندگی راحتوں میں گزاری کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہی نہیں ہے جہنم کا دروازہ کھول کر اسے جہنم دکھائی جائے گی ڈالا نہیں جائے گا واپس لایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری اس شخص سے جس نے دنیا کی زندگی سب راحتوں میں گزاری ہے تو اگر دنیا میں آپ نے تو کوئی راہ دیکھی نہیں سب پریشانی پریشانی سب مصیبت مصیبت یعنی ایک جھلک جہنم کی مصیبتوں کو دیکھ کر وہ سب راحتیں ڈھوٹ جائے گا اسی کے مقابلے ایک ایمان والے شخص امان کو لایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی پریشانیوں میں گزری کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے نیکیوں بھی عمل کرے تو لوگ پانے دیتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں جاؤ ادھر کیا بازار میں کرتے ہو بڑے سچے بولنے والے آ گئے تانوں کے ساتھ اور مسکرہ بن کر رہا مصیبتوں میں زندگی گزاری ایک ایمان والے نے پوری زندگی آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیں گے کہ جنت کا دروازہ کھول کر اسے دکھا کے آ جاؤ اسے جنت کا دروازہ کھول کے دکھائی جائے گی جنت اور واپس لے جائے گی. پھر اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے سب آسانی آسانی تھی سب راحت, راحت ہی راحت تھی کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا انسان کی جو دوستوں ماضی کی زندگی ہے نا جیسے ہم بھی بیٹھے ہیں ہماری بھی کوئی ماضی ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ ماضی کی زندگی ساری سوچ میں آ جاتی ہے اور عقیل ہے بس گزر گئی ہوئی کچھ بھی نہیں ہے یہی بات آخرت میں ہونی ہے تو آخرت کا منظر قرآن نے تو یہاں پر کو فار کا بیان کیا کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کتنے ٹھہرے ہو قالبلہ یومن بس تھوڑا سے ہی ٹھہرے ہیں ہمیں صحیح پتہ نہیں پر جائے گا کہ ہاں تھوڑے ہی ٹھہرے ہو ظہر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کم ہے بے شک یہ ہزار سال بھی ہو پھر بھی کم ہے اس لیے کہ آخرت کی زندگی کی حد نہیں ہے تو جس چیز کی حد نہ ہو وہ کے ساتھ حد والی چیز کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو دنیا کی زندگی آپ تو ہے وہ مشکل سو سال سات سال لیکن اگر زیادہ بھی ہو تو تب بھی آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے فرمایا افحاصل تم انما خلکنا تم آبس نا لاتر جی تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ فضول پیدا کیا ہے بس, بس یوں ہی آ گئے ہو پیدا ہو گئے ہو بس پھر یوں ہی مر جاؤ گے جیسے کہ ساڑیوں کا آپ سے نہیں شروع سے یہ چیز ہے اور اس کے اوپر وہ محنت کرتے رہتے محنت کرتے رہتے کہ فصل تو مننا ماخلت ناپو ماخلت میں ان سے یہ بات ہوگی کیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا تھا اور تم یہ یقین رکھتے تھے کہ ہماری طرف نہیں آؤ گے حساب کتاب نہیں ہوگا آپ دیکھ لو حساب کتاب ہوگا اب تو وہ سب مان جائیں گے لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو سورہ ہے اس کے شروع میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوزین اس صورت کے آخر میں توحید دہلا بیان ہوئی اف حاصب تم منوا خلکنا کو مابسا ان کو ملے نالا ترجاؤ سے وہ انت ارخمر راہ اس ایت کریمہ یہ دو تین ایت کریمہ ہیں ان کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے ہمارا کہ کسی مسئلے میں بھی کوئی شخص ان آیات کو پڑھ کر اپنے لیے دم کرتا ہے یا کسی مسئلے کے حل کے لیے ان آیات کو پڑھتا ہے تو وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ہمارے ایک بھائی کو جن بہت لوگ تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں جن آپ تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں بس اس کو بھی ہوش کر دیتے ہیں پھر کبھی ہوش آ جاتا ہے پھر بھی ہوش کر دیتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے عبداللہ اللہ کے مسود چلے مزبود گئے, مزبود چلے مزبود گئے مزبود اور, اور او اس کے کام میں یہ عیاد پڑی افاح تم انا تم ورنہ جو آخر ہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے دم کرانا چاہا تو جنات ہے اس لمبے کو میں نے یہ ایت آخرے میں پڑھ کے اس کے کان میں چونک ماری ہے کہ کہیں بھی ہے تو وہ کہاں نکل جائے نکل جائے آپ نے اس کو بلایا وہ جب حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے وہ شریر جن جل گیا ہے ختم ہو گئے تو خدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جو شخص بھی ان آیات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے یعنی اللہ وحدہ اللہ شریف کو جانتا ہو اس پر ایمان ہو معرفت حاصل ہو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے جو مسئلہ ہے اس کا حل ہوگا کہ اگر پہاڑ کے بارے پڑے گا تو پہار اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا افسر تم امنبا خلق نا تم آبس دلینا لا تر فتح اللہ اللہ کی توحید بیان ہوئی اللہ تعالی بلند و بالا ہے بادشاہ ہے برحت ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی معبود ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں رب العارش ال کریم اسی صورت میں رب العارش عظیم دیا ہے میں نے وہاں بتایا تھا کہ عظیم کی صفت عظمت اور برہائی کے بیان کے لیے ہے اور کریم کی صفت اس کے روسن کو بتانے کے لیے کہ اللہ پاک کا نورانی عرصہ ہے بہت خوبصورت ہے اور عظیم کی بہت مسیح ہے دنیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی چیز وہ امت معاملہ ہے رام نہ اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور علاقوں اللہ کے ساتھ شریف چڑھاتا ہے نہ برحان اللہ حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے تو ان نما حساب ہو ان کا رقبی اللہ ایسے بندے سے حساب لے کہ اس نے اللہ کے ساتھ زیادتی کی اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بے انصافی کی ہے کہ اس کی ذات اور صفات نے اس کی اور یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا کہ یہ شرک اللہ کی ذات اور صفات میں اس سے بچنا ہے ان نول کافی لوگ ہیں کامیاب اور یہ دعا مانگتا رہے بندہ اللہ تعالیٰ میری مخفرت فرما رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے ہر تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عید کی مناسبت سے ایک دعا سکھائی تھی اور وہ یوں پڑھتے تھے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سکھایا ہے عملی انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا اللہ انی ظلمت تو نفسی ظلم کثیر لا عبدك ابت من وانت خير کا تو اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت کیا مجھ سے بہت گناہ ہو گئے اور تو ہی صرف کی معافی دینے والا ہے. اپنے اس بندے کی طرف سے جو مغفرت کی درخواست ہے اس کو قبول فرما ارحم اور تم بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ سمنسی